اور انہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ ان کے پاس انہیں کا ایک ڈر سننی والا تشریف لایا اور کافر بولے یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا